بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم والا قل اوحی ایلی ای انہو استمع نفر من الجن فقالو جینی سمعنا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 نہ اس نے عورت اختیار کی اور نہ بچہ وَأَنَّهُ كَانَ يَقُونُ سَفِيهُنَا عَلَى اللَّهِ شَطَطَا اور یہ کہ ہم میں کا بیوقوف اللہ پر بڑھ کر بات کہتا تھا ان سور جی کبھی اور یہ کہ ہمیں خیال تھا کہ ہرگز آدمی اور جن اللہ پر جھوٹ نہ باندھیں گے ان جل ن گری جل جن فض گم کو اور یہ کہ آدمیوں میں کچھ مرد جنوں کے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 وَأَنَّا نَصْعُدُ مِنْهَا بِقَاعِدٍ سَمِيعٍ فَمِن يَسْتَمِعِ إِلَّا الْأَلِيّ الْعَزِيزُ لَا يَجِدُ لَهُ شِهَابًا وَصَدًى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 اور یہ کہ ہم میں کچھ مسلمان ہیں اور کچھ ظالم تو جو اسلام لائے انہوں نے بھلائی سوچی کو فَكَانُوا لِجَهَنَّمَ کو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 ومن عن عذاباً صعداً کہ اس پر انہیں جانچے اور جو اپنے رب کی یاد سے منہ پھیرے وہ اسے چڑھتے عذاب میں ڈالے گا دل اور یہ کہ مسجدیں اللہ ہی کی ہیں تو اللہ کے ساتھ کسی کی بندگی نہ کروی علی اور یہ کہ جب اللہ کا بندہ اس کی بندگی کرنے کھڑا ہوا تو قریب تھا کہ وہ جن اس پر ٹھٹ کے ٹھٹ ہو جائیں قل انما ادعو ربی تم فرماؤ میں تو اپنے رب ہی کی بندگی کرتا ہوں اور کسی کو اس کا شریک نہیں ٹھہراتا ام تم فرماؤ میں تمہارے کسی برے بھلے کا مالک نہیں ا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 کہ جب دیکھیں گے جو وعدہ دیا جاتا ہے تو آپ جان جائیں گے کہ کس کا مددگار کمزور اور کس کی گنتی کم الری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 من من سوائے اپنے پسندیدہ رسولوں کے کہ ان کے آگے پیچھے پہرا مقرر کر دیتا ہے